بسم اللہ الرحمن الرحیم گرنے کا سلسلہ کئی دن کے ناغے کے بعد کل رات پھر بی بی سی سننے کی سہولت مل گئی بی بی سی والے وہ بیماری ہیں جو کبھی کبھار انسان کی مجبوری بن جاتی ہے یہ ادارہ اسلام اور مسلمانوں کا خطرناک دشمن ہے لیکن فی زمانہ تازہ خبروں تک رسائی کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اگر انسان کے دینی نظریات مضبوط ہوں تو پھر وہ بی بی سی کے زہر سے بچ کر تازہ خبریں آسانی سے کشید کر سکتا ہے لیکن اگر ذہن کھچا ہو تو بی بی سی انسان کے اچھے نظریات کو اس کے دل سے کشید کر لیتا ہے آج کل شام سات بجے بی بی سی ہندی اور آٹھ بجے بی بی سی اردو کی نشریات سنائی جاتی ہے انڈیا سے متعلق زیادہ خبریں ہندی نشریات میں ہوتی ہیں اس لیے جب بھی انڈیا کے ساتھ موسم گرم یا سرد ہوتا ہے تو پھر ہم جیسے لوگ ہندی نشریات سننے کا بھی اہتمام کرتے ہیں آج رات کی خبروں میں عام ترین خبر اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم ہند کی وہ تازہ دھمکی تھی جو انہوں نے لکھنؤ میں آریہ سماج کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے دی ہے انہوں نے افغانستان کے شمالی اتحاد سے تعلق رکھنے والے بزرا کی بھارت دوستی کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان کو افغانستان جیسے انجام کی دھمکی دے ڈالی ہے یہ دھمکی کھٹمنڈو نیپال میں سارک سربراہی کانفرنس شروع ہونے سے محض دو دن پہلے دی گئی ہے افغانستان کے نئے وزراء کا تذکرہ اور پاکستان کو دھمکی ان دونوں کے درمیان تعلق بالکل واضح ہے بھارتی وزیر پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان ہر طرف سے پھنس چکا ہے اور اسے اب طالبان جیسے وفادار پڑوسی بھی میسر نہیں ہیں کاش اس صورتحال کو بہت پہلے سمجھ لیا جاتا تو آج بزدل بھارت کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہ ہوتی مگر اب تو ہمارا پاؤں بلندی سے پھسل چکا ہے دیکھیے گرنے کا سلسلہ ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے